بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم الدرس و ثالث و لیشورون تہیس ماں سبق جعفر ان جعفر ایند المدرسون اساتذہ کہا ہیں۔ لا دہد الفصلہ ولاہم فی غرفت المدرسین نہ وہ کلاسز میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ اساتذہ کے کمرے میں ہیں سٹاک روم میں ہیں ادنان ادنان از ازن انہم فی اجتماعن ازنو میں گمان کرتا ہوں یہ ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں ہیں اور سین کیا آپ نے نئے اساتذہ دیکھے ہیں جعفر سون جدودن کیا نئے اساتذہ آئے ہیں ادناندن جی ہاں جا خم ست مدر سین جدین پانچ نئے اساتذہ آئے ہیں احدهم فی قبل قریل میں نے ان میں سے ایک کو دیکھا ہے لائبریری میں قبل کریلن کچھ عرصہ پہلے کچھ دیر پہلے اس الحسین حسین الحسن ان کا نام حسین بن حسن ہے یا احد المدرسین الج نئے اساتذہ میں سے ایک استاد داخل ہوتا ہے المدرس و استاد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحبا خوش آمدید یا استاد و استاد المدرس و استاذ یا اخوانو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اے بھائیو کم طالبا فی فصل کم حادا تمہاری اس کلاس میں کتنے طالب علم ہیں فی اربا طالبا اس میں یعنی ہماری کلاس میں چالیس طالب علم ہیں ولاکن و سلاطین طالب فقط اور لیکن میں صرف پینتیس طالب علموں کو دیکھ رہا ہوں فعین الخر تو دوسرے کہاں ہیں هم غائبون الْيومَ وہ آج غائب ہیں غیر حادر ہیں ائیا کتاب تقر اونا کون سی کتاب تم پڑھ رہے ہو نقرہ کتاب اسم وسین کی بجائے ویسے قسط کی جمع قسط بھی آتی ہے قصص بھی لیکن قرآن پاک میں احسن ہے اس لیے قصص النبیین کہنا زیادہ بہتر ہے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام قصص النبیین ہے قصبینت شیخی ابو الحسن ندوی والیلت الشیخ ابو الحسن ندوی وہ فضیلت الشیخ ابو الحسن, اب الحسن ندوی کی ہے کم صفحہ تن کرا تم نے اس میں کتنے صفحے پڑھ لیے ہیں کرانا سلاث و خمسین صفحاتن ہم نے ترپن صفح پڑھ لیے ہیں الکتاب فی تسفن یہ کتاب اس میں نوے صفحات ہیں قرآن منہا سلاث و خمسینہ صفہاتن ہم نے ان میں سے ترپن صفح پڑھے ہیں باقیہ صبحاتن تو سنتی صفح باقی رہ گئے ہیں معجم حقیبتہ کا یا استاذ آپ کا بیگ کتنا خوبصورت ہے اے استاد وکم اشترعیتہ آپ نے اسے کتنے میں خریدا ہے اشترایت ریالن میں نے اسے اسی ریال کا خریدا ہے انشتعیت البصلہ بسمینا ریالن ہاشم الحاشم کہتا ہے میں نے اس جیسا ستر ریال کا خریدا ہے امر ان امر انشتعیت حقیبت اسغ میں نے ایک بیگ ایک بریف کیس اس سے چھوٹا خریدا ہے بسینہ ریالن ساٹھ ریال کا نمارین مشک تمرین رقم واحد مشک نمبر ایک عجیب آنی الاسئلہ تلاتیاتی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجئے کم مدرسا جدیدا جاہا کتنے نئے اساتذہ آئے ہیں کم طالبا وجد المدرس فی الفصلے کتنے طالب علم استاد نے کلاس میں پائے کم مدرسا جاہا جدیدا کم مدرسا جدیدا جاہا اس کا جواب ہوگا جاہا خمسة مدرسین جدود کم طالبا وجد المدرس فی الفصلی الفصل خمسة وثلاثین طالبا لمنل کتاب قصص النبیین قصص النبیین کتاب کس کی ہے ہوا لفضیلت الشیخی اب الحسن الندوی کم صفحة فیہ اس میں کتنے صفحے ہیں فیہ تسعون صفحتن کم صفحتن قرآت طلاب طلبانے کتنے صفحے پڑھے ہیں قرآو ثلاثا و خمسین صفحتن بکم اشتر المدرس الحقیبت مدرس نے استاد نے بیگ یا بریف کے کتنے میں خریدا اشتراہ بثمانین ریالن اقراء المفلت العطیت الجم المدکر سالمی جمع مذکر سالم کی آنے والی مثالیں پڑھیے المدرسون سونف الفصول اساتذہ کلاسز میں ہیں این سون کہا ہیں ہا الاب المجاحدہ یہ محنتی طالب علم و عباس یاسر احمد اور عباس اور یاسر کہاں ہیں ہم منذ اس وہ دو ہفتوں سے غائب ہیں غیر حاضر ہیں یا ابد مسلمون اللہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہا الاب ہن یہ طلبہ ہندوستانی ہیں ولاقستانی پاکستانی ہیں نمبر تین اجماعل الاسمال التی جمع مذکر ان سالمن اسمائے آنے والے اسموں کی جمع لائیے اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم ہو مدرس و مدرسون مہندس مہند مسلم کافر کافرون غائب غائبون مجتہد مجتہدون مؤمن مؤمنون صالح صالحون اکرام یلی مندرجہ دیل کو پڑھئیے اشرون طالبن اشرون طالبتن اخیر تک تسعون طالبن تسعون طالبتن هذه اقودن یہ دہائیاں ہیں نمبر پانچ تمل ما مدرجہ دل پہ غور کیجیے المرفو المنصوب المجرور المدرس مدرس المدرسا سالت فی الفائل المدرسا مفول اس لیے المدرسہ منصوب ہے حالت نصب میں ہے للمدرس طلسی ہر حرف جر کی وجہ سے المدرس مجرور ہے اسی طرح آگے دخل المدرسون یہاں واو یعنی واو ہے اصل میں رفع کی علامت سالت المدرسین یہاں یا ہے نصب کی علامت یہاں بھی ہے یا حالت جر کی علامت داخلہ عشرون طالبا طالباً طالبا عشرونا بھی جمع مذکر سالم کی طرح یا جمع سالم مذکر کی طرح ہی استعمال ہوگا یعنی یہ دہائیاں بھی الجمل آتی آنے والے جملوں کو پڑھیے بھی ورز الکلم کلیمات رکھ کر یعنی استعمال کر کے اللہی بین ال وہ الفاظ جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں فی ان کو کہاں رکھنا ہے خالی جگہوں میں المدرا لیکن سالت فی الفائل کے بعد چونکہ مفول آ رہا ہے فول بن کر آ رہا ہے المدر اس لیے وہ حالت نصر میں چلا جائے گا یحب المدرس الطلاب اب استاد مہندی طلبا کو پسند کرتا ہے رأیت سلاثین طالبا يحب الله المسلمین قرأت خمسین صفحة سألت المهندسین اور مشکل نمبر ہے سات تعمل المثال مثال پر غور کیجئے ثم اضف الكلمات ملاکہ پڑھیں گے ثم اضف الكلمات الاتیتا الى الكلمات التي بين القوسین پھر مضاف کیجئے آنے والے الفاظ کو آنے والے اسموں کو ان الفاظ ان کلمات یا ان اسما کی طرف جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں ابنادرسی ابنا المدرسینا ابنا المدرسی استاد کے بیٹے ابنا المدرسینا اساتذہ کے بیٹے اسی طرح بیوت المحند کی بجائے ہو جائے گا بیوت المحند سینا انجینئرس کے گھر کمانہ پیدا ہو رہا ہے یہ مضاف مداخلے ہیں بیوت مضاف اور المحدی سونا مداخلت ہے اس لیے اب المحند کی بجائے کیا ہو جائے گا المحندسینا حالت جرم مداخلت ہونے کی وجہ سے سیارات المدرسینہ اساتذہ کی گاڑیاں امیر المینا مومنوں کا حکمران امام المسلمینہ مسلمانوں کا امام دکاکین البقالین پرچون فروش کرانہ فروش جیسے یا کریانے کی مالکان کافروں کا دین مشک نمبر ہے آٹھ عمد المثال مثال پہ غور کیجیے آتے آتا پھر آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے ورز الکلمات ان الفاظ کو رکھ کر وہ الفاظ استعمال کر کے جو بین القوسین دو بریکٹس کے درمیان ہیں فلفراغاتی ہی خالی جگہوں میں قلتل طلسی کل طلبریسی نا اب آگے جو دو کے درمیان اسما ہیں ان سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر استعمال ہو رہا ہے اس لیے وہ حرف جر کی وجہ سے حالت جر میں استعمال ہوں گے اور حالت جر میں واؤ بدل جاتی ہے یا سے جمع سال مذکر میں چنانچے المدرسون کی بجائے المدرسینہ ہو جائے گا حالت میں کہیں گے اب ہض ان میں اساتذہ کو تلاش کر رہا ہوں اشترعی تحاد الین رن کل طلح تحاد الخبر مدرسین میں نے یہ خبر اساتذہ سے سنی ہے ہاد عزت الطلّہ دینا یہ انعام محنتی طالب علموں کے لیے ہے پڑھیے لکھیے ماں کتاب اعداد کو لکھنے کے ساتھ جو اس میں وارد ہو رہے ہیں بالحروف حروف سے یعنی حرفوں میں یعنی ہنسوں کو لفظوں میں لکھیے اندی آگے پچاس لکھا ہوا ہے عربی زبان میں کہیں گے ان دی خمسون ریالن رعیت و خمسینہ طالباً فلقاعتی القاعتی حال میں نے حال میں پچاس طالب علم دیکھے اشتعیت و حاضل و جمع بے میں نے یہ ڈکشنری پچاس ڈالرز کی خریدی قرآت السطینہ صفحتاً فی ہاد مجلتی اور اس رسالے میں چالیس صفحات ہیں في شہری تسعت و او سلاسون یومن مہینے میں انتیس یا تیس دن, ہوتے ہیں, اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور گھنٹے میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ہاتھی اشرین برتال بیس مالٹے لاؤ یعنی دو نہ طالباً ورا صبا اربا طالب نوے طالب علم کامیاب ہوئے اور چالیس طالب علم فیل ہوئے فی حادل کریت سب اس گاؤں میں ستر خاندان ہیں سنی سنتن میری عمر تیس سال ہے مشق نمبر دس اقرام مندرجہ دیل کو پڑھیے اخدا و اشرونا طالب افناطانی و اشرونا طالب اور آخر میں ہے سلاسون طالب گیارہ نمبر اقرام مندرجہ پڑھیے مکتوب ہو پھر اسے لکھیے ما کتابت ان آداد کو لکھنے کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں حرفوں میں فی الفا و طالب معنس کے لیے احدا استعمال ہوگا مذکر کے لیے واحد اور بو و اشرونا روبیت و خمسط و اربا قبلۃ رحمانی و صبع آیتن اس لیے کہ تین سے لے کے دس تک جو ہے وہ عدد مادٹ ہوگا مندرجہ دل پہ غور کیجیے لا اکلا شریف تو نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا. طالب لا حافظت درسہ ولا درسا الواجبہ اس طالب علم نے نہ سبق یاد کیا ہے اور نہ ہی ہوم ورک کیا ہے لا ضربنی ولا ضربتوہو نہ اس نے مجھے مارا اور نہ میں نے اسے مارا لا رآنی ولا رئیتوہو نہ اس نے مجھے دیکھا ہے اور نہ میں نے اسے دیکھا ہے اذا دخلت لا علی الفعل المادی وجب تقراروها جب لا فعل مادی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ لانا ضروری ہو جاتا ہے وجب تقراروها اس کو رپیٹ کرنا الکلمات الجریدتنے الفاظ اجتماع ان میٹنگ قصت انجمع اس کی قصص یا قصص نبیون جمع اس کی نبیون انبیاؤ اس کی جمع جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی ثانیت سیکن جمع اس کی ثوان اسرت خاندان جمع اس کی اسر جائزت انعام جمع اس کی جوائز انعامات نجاہ ینجاہ کامیاب ہونا رسب یسعب فیل ہونا قاعت حال جمع اس کی قاعت وآخر دعوانا للحمدللہ